پرانے مجید قرآن مجید سادہ سادہ قرآن الحمد اللہ وقفا وسلا بل عبادِهِ الَّذِينَ اصطفاء اما بعد فأعوذ باللہ السبی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الَّذین آمنوا لا تأکنوا اموالكم بینکم بالباطل تجارہ انتراضم ولاب اے ایمان والو اپنے مال آپس میں باطل غلط طریقے کے ساتھ نہ کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس میں رضابدی کے ساتھ تجارت ہو اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو یقینا اللہ تعالی تمہارے ساتھ بہت زیادہ مہربان بختر بھائیوں مختصر وقت میں ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم برہ زندگی میں مال و دولت کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا طریقے کار کیا ہے اتنی بات تو معروف سی ہے معاشرتی طور پر بھی شری لحاظ سے بھی آپ کے قدم کے مطابق بھی کہ آدمی اپنا مال استعمال کرتا ہے اور کرنا چاہیے کسی کا مال کسی کی دولت وہ استعمال کرنی ٹھیک نہیں ہے دنیا کا کچھ سلسلہ اس طرح کا ہے کہ آدمی کو ایک دوسرے سے چیزوں کے تبادلے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے انسان بدلی ہے اکٹھا رہنا اس کا ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاقات ایک دوسرے سے تاون لینا ایک دوسرے کو تاون دینا یہ انسان کی ایک نا ضرورت ہے اب کسی کا مال ہے آپ کو اس کی ضرورت ہے طریقہ کار کیا ہے کہ آپ اس کا عبض معاوضہ دے اس کی شکل کوئی بھی ہو سکتی ہے زیادہ تر ہمارے یہاں کرنسی چل رہی ہے ایک چیز آپ دے دے دوسری لے لے ابتدا بھی اسی طرح ہی چلتا تھا سلسلہ آج کل کرنسی ہے اور چیز آپ نے جو بھی لے لی ہے اب طور پر اس کا ریٹ قیمت مرو بھی ہوتی ہے وہ آپ پیسے دیتے ہیں کرنسی دیتے ہیں چیز لے لیتے ہیں،, ہیں کسی کا مال اس طرح استعمال کرنا جائز ہے وبا ہے حلال ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے خطبہ حجات الوداع کے موقع پہ بھی یہ بات بڑے باشباب الفاظ میں فرمائی تھی اللہ اتنا دماغ ابوال اراض اکب عراب علیہ کم حاضا فی والدے کو بہازا فی کو کہ خبردار رہو آگاہ رہو اچھی طرح زیر دین بٹھا لو کہ تمہارے بال تمہاری عزتے تمہارے خوب وہ آپس میں حرام ہے حرمت والے ہیں احترام والے ہیں ان کی بے حرمتی نہیں کرتی تو کسی کا مال آدمی کے لیے جائز نہیں اس کی شکل کوئی بھی آپ وہ مال تھوڑا ہو زیادہ ہو تجارت کی شکل وہ شریعت نے غبا رکھی ہے جائز رکھی ہے کاروبار ہے اس کے اصول و ضوابط شریعت نے بتائے ہیں حلال طریقہ ہونا چاہیے حلال چیز ہونی چاہیے لیکن, لیکن،, لیکن یہ چیز وبا ہے واضح ہے ایک شکل یہ ہے کہ آپ نا کسی کو تحفہ دے دیتے دو ہیں آپ کو کو تحفہ دے دیتا ہے کی شکل ہے یہ بھی ٹھیک ہے کسی کا مال ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں وقتی طور پر آپ کو قدرت پیش آئی آپ نے کسی سے اجازت لینی کہ یہ جی مجھے چاہیے یہ ہمارے ہاں نا. ایک دوسرے کے جوتے پہننے کا بڑا نا سلسلہ چلا ہوا ہے مبولی بات ہے ظاہری طور پر لیکن شری لحاظ سے اس کی قدر کوئی گنجائش نہیں آپ نے جوتا اوپر جانا ہے پہن کے واپس آ جانا ہے لیکن شریعت اس کی اجازت نہیں دے اجازت لے لے جس کا ہے ٹھیک ہے بہرحال یہ تو ہمارے یہاں کچھ کچھ نہیں ہے <سطور> پائی جاتی ہے لا ابالی پن ہے ہمارے اللہ تعالی اسلام کی توفیق سے ایک شکل جو ہے نا اس پہ کوئی معاوضہ نہیں بلکہ نا یہ تجارت میں تو ایک دوسرے کی رضابدی کی شرط ہے ایک شکل جو بالکل مباح جائز حلال طیب ہے اس میں کسی کی رضا بھی شرط کوئی نہیں وہ ہے وراثت کی شکل آپ کو کوئی وراثت کے دے کسی کا ترکہ آپ کو ملتا ہے آپ کا کوئی عزیز خوت ہو گیا ہے اور شری لحاظ سے آپ اس کے وارث ہیں وہ آپ جو گئے گے وہ آپ کے لیے حلال ہے طیب ہے اس کے طریقے کار شریعت نے بتائے ہیں سوراج صاحب کافی تفصیل کے ساتھ وہ بات موجود ہے اس کوئی, کوئی رضابندی شرط نہیں ہے تو جو فوت ہونے والا ہے نا وہ مال دیرے پر راضی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے وارث لے سکتا ہے راضی نہ ہو تو بھی لے سکتا کوئی شرط نہیں یہ ہمارے ہاں آگ نام چلتا ہے لوگ آگ کر دیتے اپنے بچوں کو باس اوقات کسی کو نافرمانی کی وجہ سے غلط کردار کی وجہ سے تو آپ اس کے قول پھیل کے کہیں کہ جی میں ذمے دار نہیں ہوں میں نے اس کو سمجھا لیا نہیں سمجھتا اس کی تو ہے گجائش لیکن آپ یہ کہیں گے جی اچھا یہ میری برقولہ غیر ملکولہ جائداد سے یہ بالکل ناتعلک ہے میں اس کو کچھ نہیں دوں گا یہ کچھ نہیں لے سکتا شری لحاظ سے ٹھیک نہیں اگر اولاد اس طرح کو اپنے باپ کے حوالے سے بھی کری گئی تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے یہ تازہ تازہ واقعہ شاید آپ نے اخبارات میں پڑا ہوگا کراچی میں کیس آیا عدالت میں ایک لڑکی نے کیس ظاہر کیا کہ جی میں اپنے باپ سے بالکل الگ تھلگ ہونا چاہتی ہوں میں اس کو آگ کرتی ہوں شریر آس کی کوئی گنجائش نہیں ہے شریعت نے جو حصے بورا سار کے مقرر کر دیے ہیں وہ ان کا شریک حق ہے اور اس انداز میں اس کا یہ مال لینا بالکل جائز ہے حلال ہے طیب ہے ہے تو اس طرح کسی کا مال لینے کی جو شریعت نے شکلیں بتائی ہے وہ صحیح ہے اس کے علاوہ نہیں آپ کسی کا کوئی مال وہ فراڈ کر کے دوکا دے کر کسی کی وہ ادب علم کی وجہ سے وہ لے لیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا کچھ چیزیں ایسی ہے جو ویسے شریعت نے نا حرام قرار دی ہے اس کی کچھ تفصیل مجھے ٹائم پہلا تو میں بات کرتا ہوں بنیادی طور پر بات میں یہاں کیا کر رہا ہوں کہ ایک دوسرے کا مال وہ بحبی مضابطی سے شریعت کے اصول و ضوابط کے مطابق آپ لے تو ٹھیک ہے ورنہ کسی کا مال استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے حرام ہے اور ہم اور اس چیز کے پابند بنائے گئے ہیں کہ ہم نے حلال اور طیب, طیب چیز استعمال کرنی ہے کھانا ہے پینا ہے پہننا ہے پور رہائش بنانی ہے دیگر ہماری ضروریات ہے یہ سب ضروریات میں ہم نے حلال اور جائز طریقہ استعمال کرنا ہے طیب مال جو ہے نا ہم نے کھانا پینا استعمال کرنا ہے ایک تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ نے یہ تجارت کی شکل ہے اس کے علاوہ آپ نے ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے نہیں آگے اللہ نے فرمایا بلا تب تو اپنے آپ کو قتل نہ پس منظر میں اگر یہ بات دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی کا مال وہ ناجائز اور حرام طریقے سے لیتا ہے تو وہ نقصان اس کا تو کاری رہا ہے اصل میں اپنا وہ نقصان کر رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے بولا تب تم حکا تم نے اپنے آپ کو قتل نہیں یہ بات اللہ تعالیٰ نے پرانے مجید کی دیگر جگہوں پہ بھی فرمائی ہے بڑی واضح طور پر فرمائی ہے اور آپ جانتے ہی ہوگے کہ اس مو پہ اللہ تعالیٰ نے کئی انداز میں عام لوگوں سے خطاب اس مو پہ کیا ہے یا اوہر داس کلوافل ارض حل حالت عام لوگوں کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے اور فرمائے مین میں جو کچھ ہے حلال پاکیزہ کو کھاؤ بلا تین کو تو آتش شیطان اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چڑھ شیطان کے پیچھے نہ لانا اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان یہ چاہتا ہے شیطان یہ چاہتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ بال پاکیزہ حلال تیم استعمال نہ کرے حرام استعمال کرے اس سے پھر شیطان کو بڑا داؤل لگانے کا موقع ملتا ہے اپنے آپ کو جو آر قتل کر رہا ہے روحانڈی لحاظ سے ظاہر ہے اب شیطان کا تو اس کا کافی سارا جوڑ ہو گیا نا آپس تعلق ہو تو ولا ت تو واپس شہ کے نچے قدم پہ تو مجھے نہیں دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکومت دیا پہلے کیا ہے یا ائو ہماس پھر اللہ نے بھرنا یا او حلین آبا رو کلو بن تو بات مارا زبرا کر وہ پکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہے بشور اور اللہ کا شکر ادا کا مطلب یہ ہوا کہ پقیزہ اور حلال کھانا اس کا اللہ تعالی کی جتوں کے شکر کے ساتھ بڑا تعلق ہے بشکر اللہ اور اللہ کا شکر ادا کرو اس کو تم کیا تو اگر تم اسی کی ہی عبادت کرتے ہو اللہ کی عبادت کا تقاضا بھی یہ ہے آدمی حلال اور پاکیزہ کھائے گئی استعمال پر کھانے کی بات اتنا زیادہ آ رہی ہے تو اصل میں زیادہ تر آدمی کی بنیادی ضرورت بھی کھانے کی ہوتی ہے اس لیے سے کھانے کی بات ہے ورنہ ظاہر بات ہے کہ اس کا صرف کھانے کے ساتھ تعلق نہیں ہے کھانا ہو پینا ہو لباس ہو دیگر ضروریات ہو سب کے حلال اور طیب اللہ دماغ بال کو میں نے سنائی ہے <وزید> بھی بات آ بھی ہے <تصفح> جی کہ آپ نے ایک دوسرے کا <تصفح> مال لینا ہے تو رضامتی سے لیں تو آپ ایمار والوں کو بھی اللہ تعالی نے اس چیز کا حکم دیا ہے بات تو اتنی کافی تھی لیکن مزیر اللہ خلق و مالک نے یہ چیز اپنے برگزیردار رسولوں کو بھی وہ ہاتھ فرمائی ہے صَالحًا اے اللہ تعالی نے اپنے بر مزیدہ رسولوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور دیکھ آ کرو ہوا پاکیزہ چیزیں کھانا استعمال کرنا اور دیکھ اعمال کرنا ان کا بھی آپس میں کافی گہرا تعلق ہے آدمی کے اعبال جو ہے اللہ خلق و مالک کی بارگاہ بے قبول ہوتے ہیں جب آدمی حلال خاصہ پیتا ہے ان شاء اللہ اس کے مزاحت میں آگے کر رہا ہوں تو میرے بھائیوں آپ اس سے اندازہ لگائے کہ یہ حلال اور طیب استعمال کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پرانے مزید میں عام لوگوں سے مخاطب ہو کر بھی بات کی ہے ایمان والوں سے بھی بات کی ہے خصوصی طور پر اپنے رسولوں سے بھی بات کی ہے تو اس سے بات یہ سمجھ آتی ہے کہ آدمی جتنا زیادہ اللہ کا قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ اسے اس چیز کا پیار رکھنا ہوگا جو آدمی اس چیز کا پیار رکھے گا وہ اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوگا جتنا اس سوال لیتے تھے ہوگا دور ہوتا جائے گا اللہ تعالیٰ سے. تو یہ حلال اور طیب کھانا اس کا حکم ہے ہم کس چیز کے پاپا ظہری طور پر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی نہ مبولی بات ہے لیکن اگر آپ غور کریں تو جو آدمی حلال اور پاکیزہ کھانے کا اہتمام نہیں کرتا حرام روزی کھاتا پیتا استعمال کرتا ہے اس کے اندر بہت ساری کمزوریاں ہیں اور کریں آپ یہ ہم جانتے ہیں اچھی طرح کہ ہمارے رزق کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہوا ہے ذمہ لیا ہوا ہے وبا بلابل اللہ اللہ رضا صرف انسان نہیں یہ زمیر پہ جو بھی چلتا پھرتا ہے نا کوئی جو بھی جاندار ہے ان سب کا رزق اللہ خالق و مالک کے سیکھ اب اللہ پہ اعتماد ہونا چاہیے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ میں جاتا ہے چار کہیں ایک ہو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتہ دے اور اسے کہتا ہے لکھ دو جو چیزیں لکھی جاتی ہے نا اس کے حوالے سے اس کی قبر وہ فیصلہ کیا جاتا ہے کتنی زندگی اس کے کتنے سانس گزارنے ہیں اس کے دنیا کے اندر اور اس نے کتنا اس کا رزب لکھا جاتا ہے بڑی معروف حدیث خطبیا حدیث کے اندر کہ بچہ بھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے خالق و مالک اسپیشل فرشتہ ہوتا ہے اور اس کے رزق کا فیصلہ کرتا ہے اور حدیث آ رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی وہ اس وقت تک پہنچ نہیں ہوتا جب تک وہ اپنا رزق پورا نہیں کر جاتا اب جو آدمی حرام کھا رہا ہے حرام استعمال کر رہا ہے بتائیں اس کا اللہ تعالی پر بھروسہ اور اعتماد ہے تبکل ہے نہیں ناجائز ذرائع استعمال بلد بلد جو آدمی کر رہا ہے اس کا اللہ پر بھروسہ اعتماد تبکل نہیں ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنا یہ ایک اللہ ایمان والوں کی صفت ہے بڑی مستقل صفت ہے بڑی اہم صفت ہے اور بی سی او اللہ پہ اللہ خالکو بالک نے اس کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے ایمان والوں کی خوبیاں تیار کی ہے کہ ایمان والے وہ صرف اللہ پر اعتماد کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں ایمان والوں کو صرف اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرنا چاہیے حکم بھی ہے اس کا تم میری ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا اگر تم ایمان والے ہو تو صرف اللہ پہ اعتماد یہ بہت بڑی بڑی دی ہے ایمان والوں کی جس کا اللہ تعالی نے اپنے کو حکم دیا ہے اب جو آدمی حرام کھاتا پیتا استعمال کرتا ہے اس کا اللہ پر تو اعتماد کوئی نہیں ہے اس صفت پہ وہ بہت بڑی صفح. اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بھائی یہ تبکل اللہ ہے فہو جو آدمی آج کل دنیا کے لحاظ سے لوگوں کا ذہن ہے کسی بڑے کے ساتھ وہ رابطہ ہو جائے نا وہ بڑا آدمی تھوڑا سا کاٹ ہی اپنا دے دیجئے مجھے یاد کر لینا تو آدمی بڑا جناب خود اعتماد ہو جائے خالق و مالک کا یہ شاد ہے پرانے مسیح تب کل اللہ ہے جو آدمی اللہ پر اعتماد کرتا ہے وہ اللہ اسے کافی اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ اللہ اپنے بدوں کو کافی ہوتا ہے جو اللہ پر اعتماد کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم دے دے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ لو تبک کل تم اللہ ہے حق کا تبک بولے ہی لا راجا کا کم کما یارزوں اگر تم اللہ پر اعتماد اس طرح کر لو نا جس طرح اللہ پہ اعتماد کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں رزم اس طرح دے جیسے پرندوں کو رضو دیتا ہے وندوں کی کیا صورتحال ہوتی ہے جانتے ہی کوئی کاروبار نہیں ہے کوئی بینک پیرنٹس نہیں ہے کوئی اسٹاف نہیں ہے کچھ نہیں ہے صبح صبح اپنے گفسروں سے نکلتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبدو کے صبح, صبح صبح نا اپنے گفسروں سے نکلتے ہیں پیٹ ان کے خالی ہوتے ہوتے ہیں بترو ہو بے تالا جب رات کو واپس آتے تھے گھونسلوں کی طرف تو پیڑ ان کے بھرے ہوئے ہوتے فل پیل ہیں فل پیڑ لے کر کوئی کاروبار نہیں ہے اللہ پہ اعتماد ہے ہاں یہاں سے ایک ایکتا سمجھ آ رہا ہے کچھ لوگ جو ہے نا گفت خورے ہوتے ہیں ان کا نا بیرد کرنے کا مزاج نہیں ہے وہ اگر کہیں گے سر یہ ہے جی سر اللہ تعالی نے جتنا جو لیا ہوا ہے تو اللہ تعالی نے دینا ہی ہے نا خرق مانگنے کے لیے چل پڑے یہ بات غلط ہے مانگنا بھی غلط ہے نجائز ہے کوئی آدمی بلا ضرورت جو شریعت نے اس کے لیے اسول و ضوابط بھی کچھ بتائے اس کے بغیر اگر کوئی آدمی سوال کرتا ہے نا مانگتا ہے تو اس کی روزی بھی حرام کی تو اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا ارشاد ہے کہ یہ پرندے جو ہے نا صبح صبح میں گوسلوں سے نکلتے ہیں خالی پیڑ اس کا مطلب ہے کہ محنت کرنی ہے اللہ پر اعتماد کا یہ مطلب ہر گئی ہے کہ آپ نا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ اپنی طرف سے محنت اور کوشش اور اعتماد اصل پہ اللہ پھل کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ صبح صبح وہ نکلتے ہیں میرے اڈاریاں مارتے ہیں بڑی بڑی لمبی اڈاریاں ہوتی ہیں اور کسی نے کو غور کیا ہو تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ مختلف موسموں میں مختلف علاقوں کی طرف نکلتے ہیں جس موسم میں ان کا تجربہ ہوتا ہے کہ چیز کو دانا دن کا کوئی پھل کو ملے گا اس شہر سے بڑی بڑی دور تک نکلتے ہیں اور عام طور پر دیکھا کہ ان کے گوسلے وغیرہ مخصوص جگہ پہ ہوتے ہیں رات کو اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں تو بہرحال اللہ خالق کو بالک پہ اعتماد وہ بڑی اہبیت والی چیز ہے اور یہ حرام خور جو ہے نا ایسے ایسے سے بالکل معمول اور آپ جانتے ہیں کہ عقیدے کا معاملہ جو ہے نا یہ بڑا احب ہوتا ہے قیدا بنیادی چیز ہے اور یہ تبکل جو ہے نا اس کا اصل میں عقیدے کے ساتھ تعلق ہے عقیدے کے ساتھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے یہ بات سبج آتی ہے کہ یہ آبیز جو حرام خور ہے اللہ پر اعتماد نہیں کرتا اسی طرح اس کا نقصان ایک کیا ہے حرام کھانے کے لیے کیا ہوتا ہے جی لوگ ڈڈی مارتے ہیں امانت میں خیانت کرتے ہیں ناجائز ذرائع استعمال کرتے ہیں تو امانت میں خیانت کرنا کس کا کام ہے جی امانت میں خیانت کرنا کس کا کام ہے گراحوں کا کام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ ہے وہ وسلم نے واضح طور پر نشان فرمایا ہے کہ نا خانہ منافع کی بہت ساری نشانیاں ہیں ایک موقع پہ آپ نے چار بیان کی تین بیان کی, بیار کی بیار دیگر نسوس کے اندر بلکہ برد برد قرآن مجید کے اندر بھی منافع کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں بہت ساری تو ایک اس کے اندر کیا چیز ہے عزت کا توبے نہ کھانا جب اسی کو عمارت دی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے بدیاں سے کام لیتا ہے اب یہ بدیاں کر کے آدمی کسی کا پال لیتا ہے اور احرام کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا نام وہ منافقین میں شامل کر رہا ہے اس لسٹ میں شامل ہو رہا ہے اور منافقین کا معاملہ وہ آپ جانتے ہیں اچھی طرح کیا سوچتے حال ہے ادل گنافقین فطر کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ منافق جو ہے نا جہرے کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے سب سے نچلے طبقے میں ایک عزیز اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ایک دفعہ موجود تھے ساتھی بھی موجود تھے ایک سخسی آواز اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے سنائی یہ آواز لوگوں کو اپنے بندوں کو بتانے کے لیے آپ کے ذریعے سے آپ نے فرمایا یہ پتہ ہے یہ آواز یہ کیا ہے لوگوں نے کہا جی نہیں کیا آواز آئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہے وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک پتھر اللہ تعالی نے جہ کے اندر پھینکا تھا آج سے ستر سال پہلے آج سے ستر سال پہلے جہد اللہ نے پتھر پھینکا تھا اب وہ اس کی نچلی طے تک پہنچایا اتنی گہرائی یا کدکی اور یہ منافق بدیاں کرنے والا بدیانتی بد کر کے حرام روزی حاصل کرنے والا اور اس کو استعمال کرنے والا وہ یہ جہدم کے سب سے بچرے کرتے ہوئے اور یہ بڑا مسلمان وہ یا حرام کھانے والا وہ دفاع کی دد میں ہے اس کا معاملہ دفاع کے ساتھ کافی سارا بل رہا ہے ہمارے ہاں جو طریقے کار چلتے ہیں نا لوگوں کے مال ہتھیارے کے ان میں جھوٹ بولنا وعدہ کی خلاف ورزی کرنا اس طرح کی چیزیں بھی زیادہ تر چل رہی نہیں ہیں اور یہ یہ دفاع کی علامتیں دفاع کی یہ علامتیں ہیں اس لحاظ سے میرے بھائیوں یہ حرام کھانے کا معاملہ اس کو نہ معمولی نہ سمجھ سکتا معمولی نہ سمجھ سکتا دیکھیں حرام کھانے کا معاملہ ایسا ہے خطرناک ہے کہ کوئی آدمی اگر یہ حرام کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی اپنے نہ دنیا سے آنے کے مقصد سے ہی بالکل غافل ہے مسئلہ صرف حرام کھانے کا نہیں ہے بلکہ کیا ہے یہ آدمی دنیا کے اندر اپنے آنے کے مقصد سے بالکل غافل ہے کیسے اب یہاں دنیا میں کیوں آئے اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا ہے واضح بات ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے آئے وہاں کا لفظ الجل اب جو آدمی حرام کھاتا ہے اس کی عبادت قبول کوئی نہیں وہ بے کرتا رہے اللہ کی باردا میں اس کی یہ عبادت قابل قبول کوئی نہیں تو بتاؤ کتنا بڑا نقصان ہے جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بسرت امام احمد کے ہے احمد ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی آدمی کے پاس چالیس چالیس ایک چاندی کا سکہ ہے اس وقت چلتا تھا اس کا تقریباً مانتا ہے کوئی تین سوا تین معاشے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پاس چالیس درد ہے نا چالیس درد اس میں سے ایک درد اس کا حرام کا ہے ایک درد اس کا حرام کا ہے تو اس کی چالیس چالیس دن کی بات آ رہی ہے اس کی عبادت قابل کو کوئی نہیں ہے چالیس درد سے ایک درد حرام کا ہو گیا ملاوٹ ہے ایک لحاظ سے چالیس کا حصہ کیا ہوتا ہے چالیس پرسینٹ زیادہ مقدار تو نہیں ہے. تو اس کی تو عبادت قبول نہیں ہے تو جس آدمی کا کھانا پینا رزق روزی ساری ہے ہی حرام اس کا آپ اطالا کر لیں اس کی کیا سیاست ہوگی تو میرے بھائیو حرام کھانے والا وہ دنیا میں اپنے آنے کے مقصد سے بالکل باقاعدہ یہ بہت بڑا نقصان پھر یہ بات بھی کہ آدمی حرام کھاتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں اور دعا کے حوالے سے میرا خیال آپ جانتے ہیں اسی طرح کہ دعا کی کتنی اہمیت ہے یہ نا بوبل کا ایک بہت بڑا سہارا ہے پریشانی ہوئی وہ مصیبت آئی کسی مشکل میں آدمی گرفتار ہو گیا کوئی رستہ نہیں ظاہری طور پر تو ایک دروازہ کھلا ہے ایک دروازہ کھلا ہے کہ آپ خال کو بالکل سامنے آئے پر... اپنی التجا پیش کرے اپنی درخواست پیش کرے خالق مالک کا واد ہے وکالا ربو کو پوری اصطا ج تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے کہ تم مجھے بخار ہو تمہاری دعا کون کروں بلکہ جو لوگ اللہ سے دعا نہیں نہ کرتے ان کے متعلق سخت بہین ہے یہ اگلے الفاظ ہے عبادت سید حلور جہن آخری جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں پہلے تو کی بات ہے آگے پرانے مجید کو سمجھنے کے لیے نا آپ کو آپ دیکھیں نا تو بات کا بھی بازی سمجھ جاتی ہے جیسے پہلے میں کئی آیات پیار کی ہے آگے ان کا مزید جو ہے بات اور رہی تو ان کا آپس میں تلق اور ہے یہاں بھی ایسے ہی ہے پہلے اللہ نے فرمایا ہے مجھے پکارو مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا دور کروں گا اب آگے اللہ نے فرمایا جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں جو آدمی اللہ تعالی سے دینا نہ مانگتا وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا وہ متکبر آدمی ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اپنی زبان سے نہ کہتا ہوں ایمان والا نہیں نہ کہہ سکتا لیکن زبانیں کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں ہے تو اللہ نے ان کے لیے سب شاد فرمائی ہے سید کلون جہن خنا کا یہ جہن کے اندر زلیل و رسوا ہو کر یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا رہا دنیا کے اندر اور کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ زلیل و رسمان کر کے اس کو جہ کے اندر داخل کرے گا تو یہ بہت بڑا ایماد والے کا نہ ہے اللہ تعالیٰ سے بابرہ عبادت بھی ہے میں بھی آ رہی ہے تو آؤ کو عبادت دعا بڑی کامل درجے کی عبادت ہے وہ کل عبادت کے لفظ بھی لوگ پڑھتے ہیں لیکن وہ تو صحیح سرد کے ساتھ ثابت نہیں ہے کہ دعا عبادت کا فرض دعا کے بعد ہمارے یہاں کچھ نہ عجیب و غریب نا داج بھی پائے جاتے ہمارے یہاں کے کار یہ چل رہا دعا کا کہ باسی امام صاحب نے اگر دعا کروا دی نماز کے بعد تو ٹھیک ہے دعا ہو گئی ہے ورنا ورنہ دعا کرنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے یہ تو بارہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے بدے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے جب آدمی کو ضرورت ہو اللہ سے مانگنا چاہیے آج بھی مسجد میں ہو نماز سے پہلے ہو بعد میں ہو گھر میں تمام کر آپ لوگ کہتے جی ہم بڑے برے کار ہیں اس لیے جی ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگے ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ اللہ تعالی سے مانگے نا آپ کو کچھ زیادہ احساس ہے نا کہ میں برے ہوں تو ما بھی مانگ لے اللہ سے لیکن سچے دل کے ساتھ بسروئی چیز کا نہیں کہ توبہ توبہ توبہ اور کام چلتے رہے یہ نہیں اخلاص کے ساتھ آپ مخلص ہو کر اپنی غلطیوں کا پر نظر رکھ کر اس پہ ندامت کا اظہار کرے اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ غلطیاں ہوئی ہے میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں ایسا یہ غلطیاں نہیں کروں گا و مالک کا وعدہ میں تو آف کرتا ہوں اللہ سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ تعالیٰ کا وعدہ اللہ دیتا ہے تو میرے بھائیوں یہ بتائیں کہ یہ تو ایک بہت بڑا خطرہ ہوا نا ایمان والے کا تو یہ آدمی جو حرام خور ہے حرام خور ہے وہ تو یہ دروازہ بھی بند کر رہا ہے یہ دروازہ بند کر رہا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میں کہ ایک آدمی بڑا لمبا سفر کرنے والا گرد و سے اس کے بال کپڑے اٹے ہوئے بڑی پتلی حالت کمزور حالت ہے اور کمزور حالت پہ کوئی بندہ اللہ تعالی سے مانگے نہ تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ ریم آتا ہے یہ تو لحاظ سے بھی ایسے ہی ہے تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ ریم آتا ہے آپ نے فرمایا اس طرح کی پوزیشن ہے اس کی اور کہتا ہے یار بے یار بے اے میرے رب اے میرے رام لیکن کیا ہے مت من ہوں ہر واغ بل حرام فرنا بھی اس آپ نے فرمایا اس کا کھانا حرام کا اس کی غذا حرام کی اس کا لباس حرام کا اب اس کی دعا کیسے قبول ہو یہ ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے تو میرے بھائیوں ایک بہت, بہت بڑا جو بدے کے لیے بدائے گوبند کے لیے ایک سہارا تھا وہ سہارا بھی اس حرام خور نے اپنا بند کیا ہوگا اور اس کو ختم کیا ہوا ہے یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگنے دعا کرنے کے قابل ہی نہیں ہے پھر وزیر آپ گور کرے کہ جو آدمی حرام کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی یہ سفتے ربوبیت بجت پہ یقین ہے بلند سفتے ربو ربوبیت اللہ تعالیٰ رب ہے نا مارا اور رب کا مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے روحانی لحاظ سے بھی رزم دینے والا ہے روزی دینے والا ہے اور جسمانی لحاظ سے مادی لحاظ سے معاشی معاشی لحاظ مح سے بھی خالق و مالک ہمارا نام ہے پہلے میں نے آیت پڑھی ہے باب الداب بطن بابر داض اللہ الحمداہ رسکو اللہ تعالیٰ کے ذکر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہم تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں الحمدللہ رب العالی بہت شریف اللہ کے لیے ہے جو جہاں سب جہازوں کا رب ہے اور رب کا مطلب ہوتا ہے ابتداء سے لے کر پرورش کرنے والا اور آخر تک ہاتھ تک ہاتھ دینے والا وہ رب رب نہیں ہے جو ابتداء میں تو رزق دے بعد میں چھوڑ دے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں وہ الگ ہیں یبسو تو رزق والے بھائی شا رہتے وہ رزق کے اندر کبھی بھی کرتا ہے اضافہ بھی کرتا ہے وہ اپنی حکمت کے مطابق وہ اپنی جگہ میں الگ بات ہے لیکن الب کون ہے آدمی کی پرورش کرتا ہے ہر جاندار کی پرورش کرتا ہے سب جانوں کا وہ رب ہے اب یہ بتاؤ کہ جو آدمی حرام کھا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کو مانتا ہے نہیں مانتا یعنی میرے بھائیوں آپ نے غور کیا کہ حرام خور شخص جو ہے نا وہ عقیدے کے لحاظ سے بھی انتہائی کمزور ہے اللہ پر اس کا اعتماد کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ربو بیت جو ہے نا اس کا بھی وہ انکار کر رہا ہے تو اس لحاظ سے یہ معاملہ بڑا نازک ہے ہم سب کو اس پہ اچھی طرح غور کرنا چاہیے اپنے اپنے کاروبار کا خوب جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے کاروبار کیسے ہیں ذرائع جو ہیں وہ بہت سارے ہیں اس کی تفصیل بیان دی تو مشکل ہے لیکن ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ہمارے ہاں نا یہ سود کا سلسلہ تو عام ہے جو بڑا خطرناک ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو نا کیا فرمایا ہے لذیراض ماں باقیا برا ان کو ہر بھی جو آدمی سود نہیں چھوڑتا وہ خالق بالک کے ساتھ الاانے جنگ کر رہا خالو مالک کے ساتھ جس آدمی کا الاانے جنگ گیا نا اس آدمی کی تباہی یک اور یہ خور جو ہے نا ان کی جو صورتحال ہوتی ہے نا وہ تباہی والی ہوتی ہے ان کو کبھی سونخوروں کو جو ہے نا وہ اطمینان حاصل نہیں ہر وقت پیسہ پیسہ پیسہ کہاں سے آنا ہے کہاں سے نکلنا ہے کہاں سے لینا ہے اور کیونکہ یہ لوگوں کے مالوں کو اس طرح سے لیتے ہیں ان کو اسکول کیسے آ ہے سکون تو آدمی کو آتا ہے حلال ذریعے سے آدمی مال کمائے اور لوگوں کے کام آئے کسی کی ضرورت ہے تو آپ ویسے کر دیں نا اور دیکھے پھر دیکھے آپ کو کتنا اطمینان حاصل ہوتا ہے کتنا اللہ کی رضا کے لیے کام کریں پیسہ دینا اپنی جگہ پہ بڑا نازک معاملہ ہے آج کا لوگ کہتے پیسے لوگ لیتے ہیں تو دینے کا نام بھی نہیں لیتے ہیں لیکن بہر حال اللہ کے بندے وہ ہر حالت میں ضرورت مند کا خیال رکھتے ہیں تو یہ سورج خوری رہی بڑا خطرناک ہے اور ہمارے معاشرے میں یہ آم چاہتا ہے قرض کا معاملہ جو ہے یہ بھی بڑا نازک ہے آج کل صورتحال کیا بری ہوئی ہے کہ لوگ قرض لیتے ہیں کسی کا کوئی دین دینا ہے دیر جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں کسی کی ادائیگی کر رہی ہے وہ قرض کی شکل بھی ہو سکتی ہے لفظ یہ آم ہے اس کے علاوہ بھی مثال کے طور پر آپ نے کسی سے کو چیز لی ہے اس کی رقم دے دی ہے پیمنٹ دی ہے تو وہ دین ہے لحاظ سے کسی کا یہ جو دین ہے دبا لینا یہ بھی اتہائی خطرناک ہے اور آپ واضح طور پر یہ ایسا عربی جو ہے وہ حرام روزی کھا رہا ہے اور دین کا معاملہ کتنا نازک ہے آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کچھ جنازہ لایا جاتا تھا نا تو پوچھتے تھے اس کے ذمہ کو کرنسو نہیں ہے نہیں جنازہ پڑھتے اگر ہے اچھا یہ ریگی کا انتظام ہے جنازہ پڑھ دیتے اور اگر انتظام نہ ہوتا تو پھر کہتے صاحب رحمت للعالمین اللہ خالق و مالک نے جن کو جہازوں پر رحمت کرنے کے لیے بھیجا ہے نا <سؤال> ان کا اس موقع پہ یہ قرض کے حوالے سے یہ طرز عمل ہے کہ بھائی سامنے موجود ہے کہتے ہیں اپنے ساتھ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی عیش ہے ایک آدمی بدارے جہاز دیتا اس نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافو سے لڑتا ہوا اگر شہید ہو جاؤں تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے آپ نے فرمایا ہاں معاف ہو جائیں گی تھوڑی دیر ہوئی آپ نے پھر بلایا اس کو اور فرمایا یہ جو قرض ہے نا یہ معاف نہیں ہوگا شہید آدمی کا بھی قرض معاف نہیں اور آپ نے فرمایا جبرین نے ابھی ابھی میرے کان میں آ کر یہ سارا بھی جبرین و فو اللہ تعالیٰ نے اس قرض کے حوالے سے پر کو دیکھا ہے اور بات بتانے کے لیے کہ قرض معافری ہوگا اتنا وہ معافر ہے اور ہمارے ہاں جناب وہ قرض لیتے ہیں اور پروگرام ہی ہوتا ہے کہ دینا کوئی اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے حرام کی یہ ایک بڑی حفاظت ہے اسی طرح حرام کی شکل جو ہے نا وہ مشترکہ مال ہو نا بیت المال آپ کہہ لیں یا کسی بھی وہ دینی ادارہ ہے حکومتی ادارے بھی ظاہر ہیں مشترکہ ہی ہوتے ہیں ان کے اندر بلتیاں جو کرنے والا ہے نا وہ بھی بڑا خطرناک ہے اور اللہ تعالیٰ نے پرانے مجید کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے نہیں یغن اللہ یوگیا جو آدمی خیالت کرتا ہے نا کل قیامت والے دن وہ خیالت کیا ہوا بال وہ لے کے آئے گا بیدانے پاکر میں اللہ تعالیٰ یہ خیانت کرنے والے کو و رسوار کرے گا کوئی چیز نہیں ہوئی ہے نا حتیٰ کہ بعد روایات میں آ رہا ہے کسی, کسی کا اونٹ لیا نا تو سر پہ اٹھایا ہوا ہوگا وہ جناب آوازیں لگا رہا وہ گائے بیل جو ہے وہ کسی کا اس نے لیا ہے خیانت کی ہے وہ سر پہ اٹھایا ہوا بکری ہے وہ سر پہ اٹھائی ہوئی ہوگی اور وہ بیا رہی ہوگی آواز منگا رہی ہوگی اور وہاں پیدانے پچھلے جب رشن کر رہی ہوگی اللہ تعالی کی طرف سے یہ بات ہے تو یہ معاملہ بھی بڑا کرنا کیا اس حوالے سے ایک بات سنا کے بات کو مکمل کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نا ایک خالم اس کا نام بھی آ رہا ہے بعض روایات کے اندر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا دیدانے جہاد میں کہیں گئے ہوئے تھے سواری سے اترے تو نہ آپ کی سواری کا پلان وغیرہ جو سواری کے اوپر جانور پر ہوتی ہے چیزیں وہ سواری کو ذرا ریلیکس کرنے کے لیے اتاری جاتی ہے وقتی طور پر تو وہ پلان وغیرہ نہ اتار رہا تھا اچانک اس پر تیر آیا ایک تین لگا اور وہ پوتوں پہ شہید ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا خادب خدمت کر رہا ہے اور این خدمت کے دورانے جی آ رہی ہے نا جی ظاہر لہرا کو دشمر کی طرف سے لہر یہی سمجھ آ رہی ہے وہ دشمر کی طرف سے تین آیا ہے شہید ہوا ہے لوگ حدی اللہ الشہادہ کو مبارک بدانے جہاد میں کابو سے لڑتے ہوئے اس طرح و شکل بنتی ہے تو یہ شادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم تو یہ خوش ہو رہے اور شب اللہ تل کی آخ بدل بغ وہ چادر جو اس نے نا مالے غریبت سے لی تھی ابھی وہ تقصیب بھی ہوا تھا مالے غریبت لا تش قائل والے وہ آگ کے انداز میں اس کے اوپر برک رہی ہے دیکھے کیسا مقابلہ نازک ہے آدمی کتنا بھی کیا ہے جی دیکھ پرہیزگار کیوں نہ ہو دیکیاں کرنے والا حتیٰ کہ یہ جہاد کا موابلہ پہلے بھی میں نے سنائی ہے یہ بھی یہ جہاد, جہاد کے حوالے سے ہی ہے تو بشتر کا <wounds> جو بال ہے نا مسلمانوں کا اس پہ خیانت کرنا اب اس نے کیسے لی تھی یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے مطلب اب عردیر کو توجہ کر رہے ہیں کہ نا اس کا زیر یہ ہوگا چادر کی کیا حیثیت ہے اتنی وہ نبی چوڑی تو نہیں ہے اس کا زیر ہوگا کہ بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں گے اجازت لے لیں گے وہ سب تک چادر پرسادی ہو زیر بھی ہو کے بعد میں وہ سب نہ ملے کو اس طرح کی کوئی شکل بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے جو ہے نا یہ بات اور پھر ایک آدمی جو ہے نا وہ آ رہا ہے تو لے کے آ رہا ہے دو تسمے لے کے آ رہا ہے یہ جوتا جس کے ساتھ باندھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراکار شراک ایک تسبہ دو تسبے آپ کے تسمے ہیں تو اس لیے میرے بھائیوں کو ہمیں ہمیشہ اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم حلال طیب پاکیزہ روزی استعمال کریں اپنے جو ہے نا آمدر کے ذرائع ان کو خوب اچھی طرح ان کا جائزہ لے لیں حرام ذریعہ ہے اس کو ختم کر دیں اللہ پہ احتماد کریں اللہ پہ اعتماد کرے اللہ پہ اعتماد جب آدمی کرتا ہے تو اللہ اپنے پتو کو ضائع نہیں کرتا کچھ لوگ کہتے جی ہماری مجبوری ہے جی ہمارے اور خان ایک خور جو ہے نا یہ جی کہ جی مجبوری کیا کرے جی کام چلتا ہی کوئی نہیں اس کے بغیر چلتا ہی کوئی نہیں اور جناب حکومتی دفاتر جو ہے اللہ تعالیٰ کو فرمائے اس حوالے سے بہت ناگفتا بے صورت حال ہے اور کہتے جی گزارا ہی نہیں ہوتا ہے حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و وسلم کی معاشی حالت کیسی تھی اس حوالے سے تو اللہ کا یہ پوائنٹ ہے لبا ہے اب میں وہ زیادہ لبی بات نہیں کرتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا حال یہ تھا کہ دو دو مہینے یہ گھروں میں نا کی بیویوں کے گھروں میں دو دو مہینے آدھری چلتی تھی پانی کھجور کے ساتھ گزارا ہوتا تھا وہ ایک مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے نا کہ ایک آدمی نے نا وہ مہمان کو رات کو کھانا کھلایا تھا بیوی کو سمجھا دیا تھا کہ اسراغ بجھا دینا ہے بچوں کے لیے وہ تھوڑا سا کھانا تھا بچوں کو سلا دینا اس نے ایسے ہی کیا حجی صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اس رہے تھے اچھ رہے تھے اس نے پوچھا جی اللہ کے نبی کیا بات ہے تو انہوں نے بتایا کہ میں نہیں صرف ہر سراغ حالک و مالک آسمان پہ ہرش پہ ہر گا تھا اس رات کی اس قربانی کی وجہ سے اس حدیث میں نا یہ بات آ رہی ہے کہ وہ جو مہمان تھا نا جب آیا نا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو پہلے آپ نے اپنے گھروں کے پیمانے تھے کہ کچھ چیز ہے کھانے کے لیے سب گھروں سے جواب آیا کہ کوئی چیز نہیں بعد میں وہ ایک آدمی کہتا کہ ٹھیک ہے میں اس کو لے جاتا ہوں مطلب یہ ہے کہ معاشی تنگی بھی ہو تو پھر صبر کرنا چاہیے آدمی کو نہ کہ ہر عام ذرائع جو ہے اختیار کرنے چاہیے اللہ صاحب عریب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہمیں غور کرنے اور اس پہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وہ آخر